بسم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات عمالنا من يهده الله فلا مدلنا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 وخرك منها زوجها وضت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يغتعل الله ورسوله فقد قاب فوزا عظيما أبو عباد فإن خير الهاديث فتاة الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة جدعة وكل منعب ضلالة وكل مرانة في النار فعوض بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بذر قامتين حاضرين المسجد میں نے یہ صورت الحج کی آخری آیات میں سے ایک آیت دراوت کی ہے جو آج خود بے کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو خطاب کیا یا ایمان والو پھر مومنوں کو اللہ رب العالمین نے حکم ایمان کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا عید کردوں ودو ر وقت عرل خیرہ <خَيْرًا> چار باتوں کا حکم اللہ ری نے دیا پہ باتیں ارکا او تم رکو کرو نمبر دو وقت جڑوں تم سجا کرتے رہا کرو نمبر تین وہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور آخری اور چوتھی کی گلّہ نے فرمایا اس اور اپنی عبادات کی علاوہ، جی نماز کی کے علاوہ یہ روز نماعت کی پابندی کے علاوہ وقت عربیرہ برابر اللہ کے رسول کی ایکد دوسری دینی باتوں میں بھی کرتے رہو لال لقوم تک لا کہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے بعد فلاح اور کامیابی کے لیے چار چیزوں کا ہمیں مزید حکم دیا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ برابر نماز کی پابندی کریں اور نماز میں ضرور برابر کوئی کوتا ہی نہ کی جائے شرک جمعہ اور رمضان کا نہ رکھا جائے چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالی نے جو پانچ وقت کی نماز قرار دیا ہے اس کا اہتمام کیا جائے کامیابی کے لیے شرط ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ایسے ہی بخار اور مسلم کی روایت ایک مرتبہ ایک شبتایا اور بڑے مجمے نے شانت پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نجات کے لیے ہمیں کیا کس قوم کا عقم دے رہے ہیں آج میں فنی مان لاؤں پڑھو مسلمان ہو جاؤ اور پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز پابندی سے تم پڑھا کرو اور اللہ نے مار دیا ہے کہ زکاطو فرق رکھا اور انداز نہ کہتے کہ روزہ رکھو آپ نے ان چند باتوں کا حکم دیا جس میں پچبتا نماز سب سے پہلا حکم تھا اٹھا اور تایا رسول اللہ وم واحلہ عزیب والا انکسو آنا تھا آپ نے پڑھوایا یہ نجات والے آمام ہیں تو آپ گوا رہی وم واہ ہم اللہ کی پرسنا سے کہتے ہیں ل میں اللہ کی سم کھانے کہتا ہوں لا عزید ولا لاسب ولا سمے ہو آپ نے جو کچھ کہہ دیا ہم اتنا ہی عمل کریں گے نہ اس میں اضافہ کریں گے نہ اس سے ہم کوئی چیز گھٹائیں گے السلام علیکم بس واپس آ گیا ابھی کچھ ہی دور جا گیا تھا تو آپ نے عادری کو تناب کیا فرمایا اگر تم نے سے کوئی انسان جنرلی شک دیکھنا چاہتا ہو یہ برد مومی جو جا ہے یہی جنتی انسان ہے انسان کو پچھتا نماز کی پابندی کرنی چاہیے شیو رمضان کا انتظار نہ کیا جائے برسے کا انتظار نہ کیا جائے نمبر تین اندازہ حکم دیا کہ وہ ستو رب یہ نماز لوگوں کی پابندی کے علاوہ بھی زندگی کے ہر ہر معاملے میں اپنے رب کی چار کیا کرو رب نے جو کہہ دیا ہے جو حکم تم کو مل گیا ہے اس کی پابندی کرو اتنا احکام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اختیار نہ کرو آخری جی وقت راہ یہ روز نماز ایک آدھ و فرما برداری فرائب اور واجبات کے بعد کے علاوہ بھی وقت الخی راہ برابر نیکیاں کیا کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ انہیں کا نیٹوں نے نیتی. جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن کی بڑی تعطیل جن کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور جن نیکیوں پر اللہ تعالی نے کامیابی کو موقف رکھا یا منو گر اور برابر نیکیاں کیا کرو لال تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس لیے بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین ہیں اور نبی الحسرات اسلام قرآن و حدیث کتاب سننے کے اندر ہمیں واجبات اور فرایر کے بعد ہی ہمیں نیتیات نیتیاں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ منگاتے ہیں وہ ہمارا کشتی ملیا میں کو خیریت ایشن والو جو بھی دیکھیے تم اللہ تعالیٰ کی ہاں آ اللہ کی یہ کرو بھی. اپنے زندگی میں جو بھی نیٹیاں جو بھی عدو ثواب کا کام از کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دے رہے ہو تو یاد رکھنا کر خیر کے خیرم آرام اجرام کہ آپ اچھے دن اللہ تعالیٰ کے پاس تم آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اس کا اجر ثواب ہوگا اور کتنا بڑا عجم و سواب ہوگا آپ کی نیٹوں کا اس کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں نبی علیہ اصطلاح کا نوشا فناتے ہیں کہ ایک مرد قوب اگر اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا خشنوگی کے لیے ایک درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درہم کو اپنے دست مبارک میں اٹھا دیتا ہے اور پھر اس کے ایک درام کو اللہ تعالیٰ روزانہ قیامت تک پڑھاتا جاتا ہے اور اس کو بڑا کرتا جاتا ہے آپ کے ساتھ ہمارا یہاں سرکھی ایک ترہم کا جو سوال کیا بت کے دن ہنسنے کے میدان میں ایک مومن اپنے ایک ترہم کا جو سوال جب پائے گا تو اپنے نے اوپر پہاڑ سے بھاری ہو چکا ہوگا وہ میرے گھر میرے ہوا سی رنگ آگنا گنا وغیرہ الحر ملازمین نے ہمیں نیک کامال کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کا بڑا عجوس کے قیامت کے دن اللہ تارہ کیا تمہیں ملے گا بہت سارے نیک کامال جو ہیں ان میں سے بہت سارا عمل ہے اور بہترین میں جو ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آئیں اللہ کارہ کی مخلوق کے کام آئیں ہم انہیں فائدہ پہنچائیں ہم ان سے ہمدردی جتنا ہم ان کے دکھ درد میں حصہ بتائیں یہ بہت بڑا عمل خیر ہے اسی لیے جمام مسلم رحمت اللہ نے اپنی صحیح امام ابو داؤ امام ترمذي امام احمد بن ان تمام محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفثا مسلمن قربتا من قرا الدنيا نفث الله ان هو قربتا من قرى يوم القيامه ومن استمعنا موصل يستن الله عليه دنیا مل آخر وہ من سکارا سدر ہو کی دنیا مل آخر ملکان کان ہوا ہو کی ماں کان ہونی ہوں اوکما کا یہ بڑی جانے مارے سبھی حجی سے اس کا ایک حصہ میں نے پڑھایا پرتاد کے ساتھ آپ سرمایا منفس مسلم پور بن من کو ربی دنیا ن فسا پور بتنگ ربیوا جو کرما دے جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھاری کی کسی دنیاوی تکلیف کو دور کر دیتا ہے جو کوئی سنجوگ شب اپنے کسی مسلمان بھاری کی دنیا کی کوئی پریشانی اپنے مال کے ذریعے اپنے قوت کے ذریعے اپنے طاقت کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے صحت و تندرستی اور اپنے مفید رائے کے ذریعے جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹ سے چھوٹی تکلیف کو دور کر دیتا ہے نہ رہو قرمین قرب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے مصیبت ڈال دیتا ہے آپ یا نیشا وہ شرابا موسم یا سرودہ ہو رہے کی دنیا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تنگی کو اس دنیا نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو اور تنگی کو اگر کسی کلم اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگی اور کسی ایک پریشانی کو دنیا کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اکثر اللہ علیہ دنیا والآخرہ تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی دنیا کی بھی مصیبتیں مشکلات اس آسان کر دیتا ہے اور آکرس آکرس کی بھی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے بہت بڑا جو سوال ہے میرے بھائی نبی رہے ساتھ مش کماتی ہیں فرشتوں نے ایک مت کون کی روح ختم کی اور روح قبض کرنے کے بعد جب رب العالمین کے سامنے صحیح مخالف مسلم کی روایت جب نبی رہے اچھے فرشتوں نے روح قبض کرنے کے بعد اللہ رب العالمی کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں نے بتایا اللہ فرای فرا یون فرا فنا علاقے فنا شہر فلاں محلے کا رہنے والا یہ تیرا مومن بندہ ہے تو نے اس کی روح گمل کرنے کا حکم دیا ہم نے روح گمل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ فریشتوں سے کہتے ہیں یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا میں ہمارے مسلمان بندوں کی کے ساتھ آسان ہی کرتا تھا دنیا میں پریشان غریبوں مشکل مچھرے ہوئے آدمیوں کے ساتھ یہ آسانی کا معاملہ کرتا تھا تمہیں خو گرنے والوں اور دیگر سارے و تم بمار ہو ہمارے بچوں کے ساتھ اس نے دنیا میں آسانی کیا ہے تو آج ہم نے زندگی کے سارے گنا کو مار کر کے اس کے ساتھ آسانی کا کر دیا ہمیں گہروں کے نام آئی صرف اپنے لیے مسلمان نہیں زندہ رہتا اپنے زندہ رہتا گہروں کے لیے بھی زندہ رہتا ہے آپ تیسری کی آپ نے وہ بند ستارا مسلم مسلم دنیا سترہ پھر دنیا بنا اور جو سرما گو مسلمان, مسلمان بھائی لوگ کے پردہ ڈالتا ہے ان کے نکال کو چھپاتا ہے سرس پوشی کرتا ہے اور پرداپوشی کر دیا کرتا ہے کوئی عید نظر آ گیا, کسی مسلمان کے اندر اس کو عام نہیں کرتا اس کو بدنام نہیں کرتا رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے قائم کو لوگوں میں سرتا نہیں کرتا پھیلاتا نہیں بلکہ سوچتا ہے ہمارے مسلمان بھائی کے اندر مومن ہے اگر اس سے ایک گنا ہو گیا ایک غلطی ہو گئی تو پردا داش ہونا رہے ہے اس کے اس کو تبدیل رسوا کیا جائے اللہ وہ میں اس کی بے گتی کی جائے یہ سوچ کر کے اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائیوں کے وجود پر پردا داش کیا من سا کچھ جس نے اپنے پترمار بھائی کے گھر پر اس کے پر پردہ ڈالا سطح اللہ کی دنیا رکھا پھرا تو اللہ تعالہ اس مد موبل کے دنیا میں بھی عجوب پر پدا ڈالیں گے اور قیامت کے دن دہشے کے میدان میں بھی اس کے عجوب اور اللہوں پر پردہ ڈالیں گے اور کس طرح صحیح بخاری مشہور حدیث اللہ نبی رہے و کے میدان میں یہاں مردم ہو کے سامنے خریدتے دن کا ریکارڈ کا تیار کیا تھا کی وکار لے کر کے ہے و شہید فرستے پڑے تھے ہمیں آگان لا کر کے رب العالمین کے درمیان تیس کر دیا اب اللہ سارا ایران کرتے ہیں ابن فلا اللہ ہمیں آپ کے سامنے فلا اللہ تعالیٰ فرماتے اور آجاؤ کے اور آ جاؤ سارے حصے کے میدان کے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ فلاح ہی مظفرہ کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہلے کو پتارا ہے معلوم یہ پڑھتا ہے یا تو پورے حصیہ کے میدان کا سب سے بڑا مجھے ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں داخل کریں گے یا سب کے نیش اور بہترین انسان ہوگا سارے لوگ ہر کے میدان میں دیکھ رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا نامنا کرتا ہے کب کا ہوا کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ قربت اور آگے آ جا دیکھ ختم کی طرح اور پھر کہہ جا جا جاتا ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہم کو صحیح براتی ہیں تو سارے لوگ اب قریب اب کریب اللہ تعالیٰ پتا کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا اللہ قرباد آگے آ جا بہت آگے گیا اب سارے وہ تماشا دیکھ رہے اس میں اللہ تعالی کا حکومت ایک لمبا پردہ اللہ اور بندے اور سارے لوگوں کے درمیان بڑھ ہو گیا اب پردے بہار میں اللہ تارہ بردوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی خرشتے کو اس کا علم نہیں ہے یہ اللہ تعالی ہونا چاہیے برداشت کر دینے کے بعد جب سارے فلا گنا کیا تھا رب میں نے کیا تھا کسی گنا سے انکار نہیں کر سکتا اچھا بتا تھی گنا کیا تھا اللہ ہاں تعالیٰ اچھا دنیا میں میں نے ڈال رکھا تھا ہم نے رسواری سے بتایا تھا بڑا کرکٹ کیا تھا ہمارے سارے بز پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ جیسے دنیا میں تھی پتا نہیں چلنے دیا اور دنیا کی دلیہ رسواری بھی ت نے ہم کو بتا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے تھے دنیا نے تیرے کو ہمارا تھا ہم نے تیرے علو پر دنیا میں پردہ ڈال رکھا تھا تو ہم نے یہاں پردہ بھیج دیا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں کے میدان میں کسی کو پتا نہ چلے کہ دنیا میں خوب گنا کر کے آیا تھا اور اس لیے میں تیرے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں میدان میں کسی انسان کے سامنا کر نہ پہنچ سکے میرے سیاحوں سے بچ کے رکھ پڑا اس لیے بندے یہاں درخت ہم نے جب نے پہلے چلاہوں سے پردہ ڈال رکھا تھا اور رسواری سے بچایا تھا آج ہر ہم سارے چناوں پر پردہ کر کے آج کے سارے انسانوں کے سامنے رسواری سے بچا دی میں ستارہ مسلم ستارہ مسئلہ ہوتی دنیا بنا آو پھر اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائیوں کے کام رہتا ہے ان کی مدد میں رہتا ہے اللہ کار فرماتے ہیں. ہم اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اگر اس کا سوروپ کرتا ہے نرمی کا اور نو ہوتی ابھی ما کارن اونی از اور اللہ کا رقم نشان کمان ہیں جب تک ایک وائل اپنے کوئی کے کام میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں تو میرے سائنس اللہ رب العالمین کے ہاتھ وہ جو بھی نیٹیاں کہو گے وہ نیٹیاں دائے نہیں آتی اور جو نیکیاں آپ کرتے ہیں ان میں بہت بڑی نیتیاں یہ ہیں کہ آپ اپنے سے اپنے تعلق سے دنیا میں تمام مخروض اور خصوصاً مسلمان بھائیوں تو فائدہ پہنچائے ان کے کام آئے ان کے سکھ میں ہاتھ بٹائے اور ان کی پریشانیوں میں شامل ہو جائے کبھی کوئی مسلمان تنگی میں پریشانی میں دکھ میں درد میں ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے میں کہ میں تنہا ہوں بلکہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے ہماری پریشانی میں ہماری پوری برادری شامل ہے اللہ تعالیٰ حکم کو یاد آپ الحمد الشاہی وسلام اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ اصلا اسنان میں گیروں کے کام آنے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے ان کے ساتھ احسان کو اچھے سے کرنے کا دیکھئے حکم دیا ہے املی طور پر بھی ہمیشہ امبیا ہے اس طرح نیک لوگوں سوال ہمیشہ عملی طور پر بھی لوگوں کے کام آتے تھے پراندیش نے اس کے بڑے سدائے بیانے گئے اور بہت سارے واقعات ہیں اللہ ہو جن میں ایک واقعہ اللہ رب العالی نے اپنے شریل البی موسا سلیم اللہ علیہ نام کا بیان کیا ہے سورج مل کے اندر واقعہ موجود ہے جب تک آپ کسی مومی کے کام آتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کا سارا بناتا جائے گا اللہ اللہ تعالیٰ نے شاخروایا پورا واقعہ اس کا بداتا یہ ہے موسا رحصلاس نام دیکھے دیکھے سلمان اور فرونی کافی دونوں لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے موسا رحمام باہر نکلے تو دیکھا کہ دوسلمان دو لڑکے لڑ رہے وہ کافر جو تھا فرونی وہ مسلمان کو بچے کی طرف کر رہا تھا اب مسلمان بچے نے موسا رحم کو اپنی مدد کے لیے بلایا موسا رحصا سنبھالتے ہوئے پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی لیکن موسا کریم اللہ جتنا چھڑا ہیں وہ کلوڑی اتنا ہی سیر کم کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے کار موسا کریم اللہ نے دیکھا کہ یہ رشتہ دا تھا موسا سی ایک موسا سینے پر مارا کمپسند موسا ری کا وہاں نکل گئے کسی کو پتا نہیں دوسرے دن پتا چل گیا کہ موسا ہی نے اس کو قتل کیا ہے پھر اور اس کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موسا کی ہمارے اصلی ہے بڑے آدمی کو قتل کر دیا ہے ہمارا اصلی معافی جو ہے ہمارا اصلی مسائل جو ہے اس لیے اس کو ایسا کرو اس کو مات موسا کو قتل کر ڈالیں گے موسا کے پراسنا سے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا چراؤ کی کابینہ میں ایک شخص تھا جو موسا کری اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا اس نے وہاں پہ اوکھا اور رات میں رات کر کے موسا نے پسند بتا دیا بھائی موسا کابینہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اس لیے میرا کیا ہے کہ آپ جس کو چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں میں آپ کا سیرفا ہوں موسا کبھی اللہ نکل گئے اور مدین کا راستہ پکڑا اور مدین کے راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ فناتے وارما و راجا ماں یہاں تک کہ مرین میں جب داخل ہو گئے تو وجہ ڈا متما امردم امرجن وجا ڈالے متن مرنگ نا سیزبو کریم اللہ نے دیکھا یہ بہت بڑا کنواں ہے اور کنویں پر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں دو لڑکیاں ہیں یہ چوڑا باپ ہے وہ قریب ہے مزدور رکھنے کے لائق نہیں ہے اور دو جوان بچیوں کی وجہ سے اور کسی ایسے بیلوں کو نوکر نہیں رکھ سکتا دین دار نوکر کی طرح ہے دیکھا کہ وہ اور زیادہ مزدور ہے اور آسانی نگاہ پڑی کے دو استعمال کریم بچیاں ہیں ان کی بکریاں پانی پینے کی کنواں پر آنا چاہتی ہیں لیکن وہ دونوں بچیاں اپنی بکریوں کو روک رہی کنویں کے قریب نہیں آنے لگی موسیٰ موسا کریم اللہ سے پوچھا بارکمار دونوں کا کیا معاملہ ہے بکریاں کیوں روک رہی ہو ان دونوں سرف بچیوں نے کہا افراد یہ ہے کہ میرے باپ بوڑھے ہیں کمزور ہیں مزدوری دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے ہمیں دونوں پہلے بکریاں کراتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے جب سارے لوگ پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں تو پچاس پچا پانی اپنے بکریوں کو پلاتی ہے اس لیے ہم اپنی بکریوں کو روک رہے ہیں موسیٰ اللہ نے فوراََ ان دونوں کی بکریوں کو لیا اور لا کر کے پانی پلا دیا دو, دو بچیاں اپنے بکریوں کو جب دیکھا سال پی کر کے شراب ہو گئی ہے اور دونوں دو بکریاں وقت دونوں دو بچیاں وقت سے پہلے اپنے بکریوں کو لی جی اور واپس چلی گئی دوسرا دو مین ڈار شریف بچوں کے ساتھ ان کی مشکل میں پہنچ گیا اور ان کے کام آئے ابھی آپ نے سنا جب تک اندر اپنا سال جب تک کی مدد میں رہتا ہے رہا کرتے جب تک ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکلات دور کرنے میں رہتا ہے آسانی کرنے میں اللہ تعالیٰ اس مت کی مشکلات کو حل کرتے رہتے ہیں بڑا پیارا بہت پیاری مساط اور پرانی واقعہ موسال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل بکڑیوں کو پانی پلایا اور سیکھ پیر کر کے چلے گئے سرخ تھا کی نیچے بیٹھ گئے اور میں پریشان ہاتھ ہوں جو کچھ بھی ہماری مدد کرے اور اس کی اطلاع رحمتوں کی اللہ تعالیٰ کہ وہ بات ہے اور ضرورت مند ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وقت پر پہلے پہنچ گئی پورے باپ نے پوچھا بڑے کرتے آئے پکڑتا نہ اللہ کا بیٹیوں نے اپنے باپ سے بران کر دیا اس نے اللہ رب العالمین اللہ رب ہیں موشان ہے منہ سلاخ کر اللہ کی رحمت مانگ رہے تھے اپنی محتاجی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین ان کا کام بنا رہا تھا یہ ہے میرے فائیو بنا سوال کیسے <سؤال> کام رہا تھا سب سے پہلے اشتدار ابتدار اللہ کام کہ بوڑھے باپ نے کہا تم نے ترق کی جائے اور میری بیٹی جائے اور اس آدمی کو برانا ہے تاکہ اس کی مزدوری دے دی جائے مریف ملا رحمانے ہیں اللہ کا مسکرا کر رہے ہیں درخت کے سارے نیچے بیٹھے ہیں اتنے بے بچی آئی اور آپ چلے میرے والد آپ کو برا رہے ہیں لیا تاکہ آپ نے جو میری بکوں کو پانی پلایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے والد اس کی مزدوری دے دے دی. حصہ رہے پر بران کیا سوڑے برس کا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی چھوڑا انہوں نے پوسا تمپاد کہاں ہے میں سے آ رہا ہوں اپنا پور بیان کیا موسا کریم اللہ کے پورے کستے کو پور سن کر کے سوئے بڑے خبر خاص اسلائے آئے ہو اب پیسے پیسوں کو ہمارے یہاں کی ندی گزارو یہاں آپ کی فرہولیت نہیں کر سکتی اچھا دادا نے و امان عطا کر دیا سارے پینے کا انتظام کر دیا سنو ایسا کرے ہے ایسے بولی تو یہ میری دونوں بچیاں جن کو آپ نے پانی پلایا ہے مسا میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دو یہ ساری مشکلات دو بندیوں کی خدمت کیا اور وہ بھی ان کو ان کے پھر بچہ دو نو بندی دین لا بندیوں کے لڑکیوں کے پکاؤ کر کے پکائی لوگوں کا پانی پایا یہ بھی نہیں دا بندیوں کو پانی بندی پایا پتروں سے پانی پا کو پانی پا کر کے مشکلات کر دیا پوسا پتیوں کا پاس کر رہے تھوڑا پوسا گڑھی بنا رہے اور محسوس مزدوری بھی مل گئی نوکری بھی مل گئی اور سب سے بڑی خوشی ہے جانتے شادیوں کی آتی زندگی گزر جاتی ہے بغیر باغ ہے کریم بلا گئے تھے میں کہاں سے کھلاؤں گا کہاں سے بسا کروں گا اس کو کہاں ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کا مد فکر نہ کرو آج سال میری بکریوں کو چرا دینا یہی تمہارا مہر ہے یہی تمہاری مزدوری ہے اور یہ ہمارا گھر بہت اسی گھر میں تمہیں رہنے کا موقع نہیں ملا ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اور نہی اور اسی لیے میرے بھائی ہم اب مسلمانوں جب اپنی اپنی زندگی ذکر کرنے لگے مسلمان آج وہ ذکر نہیں کرتے کون بے روزگار ہے کون پہ خان ہاتھ ہے کام مشکلات ہے کام بیمار ہے جب ہم دوپہروں کا کام نہیں کرتے نقصان کا نام آ گیا تو آج شادی کے لیے آدمی زندگی کو رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈنے میں گزر جانا کرتی بڑی بڑی سرٹیفکٹ امریکہ کی جانچ کی روس کے جپن کے اپنے اپنے ملکوں کے پوری پورا دکھ ہے کا پورا ہے سرٹیفکٹا ہوا ہے لیکن پچیس بیس ادھیکا نکالتا ہے اور مزدوری اور نوکری اس کو نہیں مل رہی ہے وہ چاہتا ہے سب سے بڑا سہی تھا ہم آتے پندرہ ہمارے کام آتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے مہرب بنائے بندے سنت بنائے ہمیں پیروں کے کام آنے گہروں کی خدمت کرنے پہروں کے ساتھ و شروع کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کب کی اپنے لیے نہ زندہ رہے جیسے اپنے لیے زندہ رہتے وہاں اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کو لوگ اللہ تعالیٰ نے گانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ آن، ہماری ساری مشکلات کو دور کر دے ساری پریشانیوں کو دور کر دے ہمیں جو بیمار کو سفار کسی ادا فرما جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات روسی لگا دے حالات ہم جو جوش کو مفت کا ہے ان کو واحد ہے متبیض بنا دے ہر مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کر کے دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب امانا جو ان پر مشکلات آئی ہو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دے ان پر گہروں کا جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ پہروں کے گلبے سے ہمیں حمل کر دے اللہ رحیم ہمارے اس اسکول کے حکمران اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائے شاید شاید. ستنبتو اور ستنبتو ان تمام لوگوں کی بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آل اللہ رکی ان کے حسنا کو ان کے لیے کو بنائے عالمی جو ہمارے رئیس وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہم ان کو وہی کام کرنے کی تو فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جو امت کے لیے وہ اسلام کے لیے فائدے کا ذریعہ بنتا ہو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت کے لیے اسلام کے لیے نقصان دہ ہو اور جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہو ہر جمع شاردہ شہص ال محمد ہر قیام رحصان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے ہر فرانو سے ہر اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہی نئے کام وہی تعریف ہے اور وہی سامان کرنے کی تو فکنسی فرمائے جو امت کے لیے آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہو امت کے لیے اور مسلمانوں کے فائدے کے ہو ہر قسم کے شروع ہر قسم کے فصاف ہر قسم کے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو محبوب رکھے اللہ مسلم نول کمین و مسلمین ناول مسلمان عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأجل والإحسان والإيطاء بالقربة وينهاء للفعشاء والمنتر والغجر يدخوا جعلكم تذكرون وذكروا الله يذكلكم وادقوه يستنب لكم ولذكروا الله فعالا أكبر شكرا <تصفيق>